لیکن مسئلہ امت کو سمجھانا تھا حضور کی امت کو سبق دینا تھا کہ بھائی اسباب پر بھی عمل کرو اور اللہ پر امید کرو یعنی کہ اسباب چھوڑ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ با جی ہم تو اللہ کے خزانے سے کھا رہے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سم اتی اس کے بعد میرے پاس دو برتن لائے گئے ایک روایت میں ہے کہ تین برتن لائے گئے ایک برتن میں شراب تھی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 جیسے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کی غذائ فطرت جو ہے وہ دودھ ہے کہ ماں کے بطن سے اسے دودھ ملتا ہے اور کوئی چیز نہیں ملتا اگر اس سے کوئی دنیا میں غذا اور اچھی ہوتی اللہ اور اچھی دے دے اللہ کے آگے کیا, کیا مشکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کے سینے میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں ایک عورت کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں بہا سکتے ہیں اور وہاں دیکھیں دیکھیے سسٹم کتنا رکھا ہوا ہے فلٹر کیسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لاکھ مشین فلٹر کرے اتنا صاف نہیں ہو سکتا جتنا اللہ بچے کے لیے خود نظام بنایا ہوا تو آپ نے وہ برتن لے لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں جبلی السلام مجھے لے کر مسجد اقسا کی طرف داخل ہوئے اور مسجد اقسا میں نے دیکھا کہ وہ تو بھری ہوئی اور بعد روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں اذان دی گئی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 میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کو ان محمد الرسول اللہ کال صدق عبدی استفای تناختر انا انا اللہ نے فرمایا بالکل نبی بنا کے بھیجا اب اس نے کہا سلا سلاح آپ نے فرمایا سادہ کا اب دی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کا ہر رضا باد میرے بندوں کو جگا رہا ہے بلا رہا ہے کہ جلدی اللہ کی عبادت کی طرف پہنچو تو بعض اور لکھا ہے کہ یہ اذان اس وقت بھی ہوئی اور پھر مدینے منبرہ میں ایک صحابی نے خواب میں بھی دیکھا اور اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سن چکے تھے اور پھر صحابی کا خواب تھا فَأَصْبَتَهُ رَسُولُ اللَّهُ حضور نے پھر اسی کو ثابت کر دیا کہ اب یہی اذان رہے گی قیامت تک تو اذان ہوئی اور اس کے بعد حضور فرماتے کون ہیں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے استقبال کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر عیساء علیہ السلام تک تمام پیغمبر کھڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ہم سوچ میں ہیں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 جب وقت قریب آیا تو حضرت جبیل نے فرمایا سرط مشرقا و مغربا میں نے مشرق و مغرب شمال جنوب آسمان و زمین پھر کے سارا دیکھ لیا ہے مار آئیتو مثل محمد میں نے مدرین کے شان کے مطابق کسی کی شان نہیں پائی فتقدم یا محمد حضور آپ آگے بڑھیں چونکہ آپ سب سے اشرف سب سے افضل سب سے عالی ہیں آج امام الانبیاء کا شرف آپ کو بلے گا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 اور آپ کا سفر مبارک جو ہے روح روحمال جسد ہے مکہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمانوں تک اسی پر جمہور صحابہ ہیں اسی پر جمہور طاب ہیں محدثین ہیں اے میں ہیں علماء ہیں اولیاء اللہ ہیں یہ جمہور کی رائے جو ہے وہ یہی ہے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 40 سال تک وہ اسی میں سرگردان پھرتے رہے اور باہر نہیں نکل سکے تو اسی وادی یتی میں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہوتی ہارون علیہ السلام کے وفات کے کچھ دنوں کے بعد بنو اسرائیل نے نعوذ باللہ آپس میں یہ باتیں کہنی شروع کر دیں کہ ہارون علیہ السلام چونکہ ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے تھے موسا علیہ السلام نے ہی ان کو مار دیا یعنی بنوشر ایسی قوم ایک عذاب میں مبتلا ہے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بطور عذاب میں تی میں رکھا کہ, انہا سنتن فی الارض کہ چالیس سال تک میرے نبی اسی زمین میں پھرتے رہیں اس سے نہیں نکل سکتے اب دیکھیں خدا کی قدرت اور خدا کی سزا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 حت کہ اللہ تبارک و تعالی نے مس علیہ السلام کو بھی یہ مجھ عطا فرمایا کہ آپ آئے اور ہارون السلام کی قبر مبارک پہ کھڑے ہوئے اور حکم دیا کہ اللہ کے اذن سے آپ زندہ ہو جائیں ہارون السلام زندہ ہو گئے ان نے کہا مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا میں تو اپنی طبیعی طبیع میں اب جناب شرمندہ ہوئے آپ کیا جواب دیں تو اللہ اگر ہارون السلام کو زندہ کر سکے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 اور قانون میں انگولیاں دیے ہوئے ہیں اور بڑے زور زور سے لبئی کل ملبائی لبئی کلا شریق الک الب بھائی ان الحمد الکلا شریق الگ پڑھنے تو اگر مثال السلام وہاں حج کے لیے آ سکتے ہیں اور قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کا بیت المقدس میں آ جانا بھی کوئی بڑی بات و مزہ نکال اللہ عزیز کی اللہ کے آگے کیا مجھ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 جب ادنی کا اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ نے فرمایا صدق آبدی میرے بندے نے سچ سچکائے کیونکہ لا لامود بحک سوا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کہا کا اشہد محمد الرسول اللہ کال صدق آبدی انسل تنافی تمن ترمایا کہ میرے بندے تو نے سچ محمد کو میں نے ریسا کو نبوت کے لیے چن لیا ہے میں نے آپ کو اپنے وحی کا امین بنایا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو یہ آدان جو ہے علماء نے لکھا کہ اصل میں ایک فرشتے نے کہی اور پھر یہ آدان دی گئی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 تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اپنے دل میں متفکر بھی ہے خیال بھی ہے اور تمنا بھی ہے کہ بھئی آج امامت کسے ملے گی آدم علیہ السلام کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ ان اب البشر کہ میں ہی تمام انسانیت کا باپ ہوں مجھ سے زیادہ کون ہے آج بلا مستحق ہو سکتا نور السلام کا خیال ہے کہ الارض ساری دنیا کے لیے سب سے پہلے میں پیغمبر ہوئی اس کو بھیجا گیا تو میرا دیادہ ہر پیغمبر اسی سوچ میں ہے اس علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے اس علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے لیکن جبریل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا ان نے کہا کہ اے معاشر الانبیاء تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو لیکن خدا کی قسم ہے مارا آئی تم اصلاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد مدنی جیسا شان کسی کا نہیں دیکھا فلی دقدم یا محمد محمد مصطفیٰ آپ آگے آ جائیں آج آپ امام ہوں گے اور انبیاء مقتدی ہوں گے تاکہ وہ امام البرسرین امام النبیین کا لقب جو ہے وہ سچا ہو جائے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 اس لیے انہوں نے کڑے ہو کے سوال کیا تھا کہ میری صفائی ہو جائے حضور نے فرمایا ابو کا اوکاشا تمہارا باپ اکاشا ہے وہ بڑا خوش ہو گیا تو کاشا کے تو بیٹا تھا بہت خوش ہوا ایک اور آدمی کھڑا ہوا حضور میرا بھی ایک سوال ہے فرمایا بس سبق کا اوکاشا وہ وقت ختم ہو گیا میں نے تو کہا تھا ان لوگوں نے اس وقت تو پوچھا نہیں معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم میں بھی آپ کو سب سے زیادہ افضل بنایا اسی یہ تو امامت انبیاء کا شرف نصیب اب حضور صلی اللہ جب سما پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا ببوزیات المیراج سخرت فرمائے ایک سیڑھی تھی جو بیت المقدس میں سکھرا ہے اس پہ رکھی گئی اور جس کا تعلق آسمان سے تھا اسی لیے کہتے ہیں اسی چیز کو دیکھا نا کہ جب کوئی لنگڑا آدمی چلتا ہے تو یوں کر کے چلتا ہے بےچارا اس کو بھی کہتے ہیں آرج اسی طرح سیڑھی کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک پوچھے رکھے گا ایک نیچے رکھے گا ایک یوں رکھے, رکھے گا اسی لیے اس کا نام بھی معاج ہوا اور پہلے دور میں تو یہ وسائل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 تمہارا تمدن تمہاری دعوت تمہاری پارٹی تمہارے یہ پھول تمہارے یہ سہرے، تمہارا یہ عیسائیوں والے لباس تمہاری یا فراہ کے اندر پارٹیاں دعوتیں غیروں کے سامنے فلموں کا بننا یہ اسی لیے قرآن کے نیچے گزار رہے ہو یہ بڑی حرمت والی بی بی ہے اللہ کے قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہے بیچاری کیا تماشا کیوں اللہ کے قرآن کو مذاق بنا دیا گیا اسی لیے اللہ کا قرآن آیا تھا بی بی فاطمت زہرا کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا ہماری بیٹیاں اس سے بھی بڑا مرتبہ لے گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی روکیہ ہے ان میں کلسوم ہے بی بی زینب ہے ان کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا ان کی بیٹی اس سے بھی ہمارا مرتبہ زیادہ ہو گیا ہے حضور کی اپنی شادیاں ہوئی ہیں جو صاحب قرآن صاحب شریعت ہے جس میں اللہ کا بھائی اتری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 اعتبار علم کے یعنی ایسے ایسی نیم سے نوازا ہے کہ اب ہم خود خدا کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہم پر کہر نہیں کرے گا تو کیا کریں اگر ہم خود خدا کو چھوڑ دیں اور ہم خود یعنی مسلمان کافر کے سامنے شرمندگی محسوس کریں اتنی دکھ کی بات کہ ہمارے سامنے ایک کافر آئے تو ہم اپنے آپ میں کبھی محسوس کریں کہ یار یہ بہت ایڈوانس قومیں ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں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 اس میں کوئی شک ہے آپ دیکھ لیں ہندووں کی اور متسب ہندووں کی حکومت ہے لیکن آپ کا سب سے بڑا آئٹم پہ کام کرنے والا کون ہے پھر بھی مسلمان آپ تو کرکٹ نہیں جیت سکتے جب تک مسلمان ساتھ ہیں ایسی قوم ہے آپ کرکٹ نہیں جیت سکتے اور نخرہ اور تازہ روب یہ ہے نا ہاں ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتی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 اتنے عرصے سے تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملا یہ تو نہ ہوتا کہ آج مسلمان صرف مسلمان نہیں مسلمان ہوں دلت ہوں شدر ہوں ماں سوائے برہمن کے کون ہیں جو تم پر خوش ہو تو تم ان کو کیوں نہیں اپنا بنا سکتے لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو تھی کہ آج ہم جب وہ لفٹ دیکھتے ہیں تو بس سمجھ آتے ہیں کہ مولا یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے تم نے اپنے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی تیز رفتار سیڑھی رکھی ہوگی کہ میرے مدنی بس تم بٹن اوپر کھڑے ہو جاؤ بس نورانی بٹن کے ساتھ آسمانوں پہ ہم خود پہنچا دیں تمہارے سمے کھڑا ہونا ورنہ یہ نہیں کہ آپ چلتے رہے اور سیڑھیوں پہ چڑھتے رہیں حضور فرماتے ہیں دنیا پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف جب ہم پہنچے تو وہاں دروازہ بند تھا یہاں سے یہ بھی پتا لگا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں یہ نہیں کہ جدید فلسفی جیسے کہتے ہیں جی آسمان تو ہے نہیں آسمان کا کہتے ہیں وجود ہی نہیں یہ کیا ہے وہ کہتے جو تمہیں نظر آتا ہے یہ نیلگوں فضا فضا ہے اس کے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں آسمان نہیں یہ جوٹھے ہیں جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں اللہ بھی خرق سبا سماواد اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان ساتھ بنائی ہے طبق اور اس کے بعد البا نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے موجوف اور دوسرا آسمان جو ہے مرمرتن بیضا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 ایک جگہ نہیں فرمایا کئی مقامات پہ فرمایا افلا کئی فخ فروفیات اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے میں نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے کئی فرماتے ہیں سما بن آئی دن وسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا آسمان اور پھر آسمانوں میں دروازے ہیں قرآن کہتے ہیں ففتھ ابو جرنل پل تک ماؤ اللہ امر کد قدر اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دی ہے جب نوح کی قوم پہ عذاب آیا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 کہتے ہیں نا جی وہ زمین کا سکل کشش کا جو درجہ تھا وہ زمین میں وہ درجہ کس نے پیدا کیا سیدھی بات کرو کیوں کان کو یوں گھما گما کے پکڑتے ہو زمین تم نے بنائی ہے ہوائیں تم نے بنائی ہے دریا تم نے بنا اب خدا نے بنایا سیدھی بات کرو کہ اللہ باغ بارش دیتے ہیں جب چاہتے ہیں نہیں چاہتے نہیں دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب آسمانوں پہ, پہ پہنچے تو حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وہاں دروازے پر ناک کی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہو کہا جبرائیل میں جبری ہوں کا من ماں کا تمہارے ساتھ کون کہ محمد صلی اللہ انہیں کہا میرے ساتھ تو محمد مصطفیٰ ہے کالا حل کو عیسائی نہیں ہے کیا آپ کو دعوت بھیج گئی میراج کی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 دیکھو اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے لکھا ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو موجودے دیے ہیں نا حضرت نو علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تک جتنے موجدے ملے ہیں اللہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان موجدات کی مثالیں دنیا میں پیش کر دیں گے تاکہ قیامت میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ میں یا یہ بات تو عقل میں نہیں آتی تھی ہم کیسے مانتے ہیں؟ تو آج اگر تمہارے سواریخ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 بڑا لمبا قد ہے اس میں حیران ہو گیا کہ ایک آدم کتنا بڑا قد اور اس کی ایک کیفیت بھی میں نے دیکھی کہ جب وہ جانب یمین دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے مسکرا دیتا ہے اور جب جانب یسار دیکھتا ہے تو رو دیتا پتا جب تو میں حیران ہوا میں نے کہا جب میری من نہ کہا جابو کا آدم یہ تو آپ کا آدم ہے چلے آپ سلام کریں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 تو جب اللہ کہہ رہے ساٹھ ہاتھ تو ساٹھ ہاتھ کہنے کا مانے ہے کہ تمہارے ہاتھ آدم کو ہم نے دیکھا نہیں تو آدم کے ہاتھ کا ہمیں کیا پتا ایک باز اسی بات ہے لیکن ایک تو اصول ہوتا ہے کہ چلو بھائی کسی نہ کسی شکل میں مولویوں کو چھیڑا کرو اچھا ہے مفت کا چلو اور پھر کوئی جواب نہ آیا تو کہا دیکھو جی ہم کتنے پڑھے لکھے مولوی صاحب چپ ہو گئے میں نے جی سوال پوچھا تھا میں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 پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا فیضاب ابن خالہ میں نے وہاں حضرت عیسیٰ اور سے ملاقات کی اسی طرح پھر تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے حضرت ادنیس سے ملاقات ہوئی پھر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پہ حضرت مر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر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 کہ اللہ سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی وہیں آتے ہیں پھر وہاں سے فرشتوں کو ملتے ہیں اور نیچے سے جو ہمارے آواز جاتے ہیں وہ بھی وہیں تک پہنچتے انتہا ہوتی بس انتہا تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سجرت المنتہا پہ گیا تو میں نے وہ درخت دیکھا فرماتے ہیں کہ کوئی درخت تھا عجیب سا درخت پزا اورا کہا کا کہ آزا نلفی اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں تو اس طرح بازا نے فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھی دکھ رہا ہے تبھی تو حضور نے تشویری اور فرمایا بھائی دا سماروہا اور اس کو جو پھل لگے ہوئے تھے جو بیر لگے ہوئے تھے وہ ہماری طرح کے نہیں تھے فرمایا قلال حجر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 لقدرا من آیا تربی ہل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ڈھانپ لیا ڈھانپنے والی چیز اس رحمت نے سدرا کے طرف کو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 جبریل جیسے نوری فرشتے کے مقام کی انتہا ہوئی وہاں سے پھر میرے مدنی کے مزید میراج کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلا وسلم قصیراً قصیراً قصیراً قصیراً قصیراً قصیراً. اسی طرح یعنی بڑا ایک شاہجی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا کہ کسی دور میں وہ اتفاق ہوا ختم نبوت کے مسئلے پر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 تو شاہ جی مسکرائے ان نے کہا بھائی ان کی تو پرانی عادت ہے یہ میرے نانے کو بھی چھوڑ گیا وصدرت المنتا انہوں نے کہا ان کی تو پرانی عادت ہے یہ راستے میں ہی چھوڑ دیا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں اس نے کہا وہ نوری تھا نا اس لیے چھوڑ گیا میں اگر خاکی بندہ مدنی کے ساتھ ہوتا تو جل جاتا لیکن ساتھ تو نہ چھوڑتا نا لیکن نوری تھا جل گیا تو یہ بھی نوری لوگ ہیں ہم خاکیوں کے ساتھ چل نہیں سکتے ہم کیا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 اچھا اگر جنابت ہو جائے مسلم سات دفعہ غسل اگر کپڑا پہ کچھ لگ جائے تو پہلے تو ایک حکم تھا کہ کاٹ دو پھر ان کو ملا کہ سات دفعہ دھو گے دھو گے تو تب آ اور نمازیں بھی پچاس ہوئی پچاس نمازیں فرض ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہدیہ عظیمہ لے کے آئے اسی لیے علما نے لکھا ہے کہ یاد رکھو ساری شریعت جو ہے وہ جبریل لے کے آئے ہیں ایک نماز ہے جو خود میرا بدنی محمد مصطفی لے ہر حکم نبی جتنا ہے رمضان کے روزے حج ہے زکات ہے جہاد ہے نکاح ہے طلاق ہے میراث آکام ہے آقام ہیں سب لانے والا جبرید ہے ایک نماز ایسی چیز ہے جو لانے والے خود محمد الرسول اور جیسے ملی کب معراج کی رات میں اس بھی یہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دراصل یہ بھی مومنٹ کا معراج کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایسے انداز میں انداد نماز پڑھو کہ ترا کہ حاصل نہیں کر سکتے ابھی اس مقام پہ گزر نہیں ہوا تو کون ترا ہو یا راگ کو تو آپ کو دیکھ رہا کم از کم یہ تو تصور کر لو یہ تو نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو دور سے دیکھا جائے معلوم ہوتا ہے کہ کھیل رہے ہیں کوئی رومال بنا رہا ہے کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے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 جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قدم آگے تشریف لے گئے تھے پھر دو قدم پیچھے تو نفل نماز پڑھ رہے تھے فرض میں تو کبھی نہیں نفل نماز میں تو تفسو ہوتا تو بہرحال خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے حتہ کہ پتا ہے ایک آدمی حضور کے سامنے اس نے صرف یوں کیا نماز میں یوں تھوڑا سا کچھ انسان ہے کچھ خوش بھی ہو جاتی ہے حضور نے فرمایا لو خشکل خشیا جوارے ہو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 کہ محمد مصطفیٰ مہربانی کرو واپس جاؤ اللہ سے تخفیف مانگو کہاں پچاس نمازیں آپ کی امت پڑے گی میں نے بنو اسرائیل کو دیکھا ہے وہ تین نوازے نہیں پڑتے آپ کی امت پچاس نوازے پڑے گی آپ کی امت تو ماشاء اللہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پچاس فلمیں بیٹھ کے دیکھ لے چوبیس گھنٹے میں لیکن پچاس نوازے نہیں پڑ سکے فلم دیکھیں نا ماشاء اللہ جناب اسی سال کا بوڑھا بھی ہو تو بالکل نظر ہلتی رہی معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل یہاں رک گئی ہے اور جام ہو گئی ہے پتلی اور اللہ کے قابے میں آئے تو کبھی ادھر رخ کبھی ادھر رخ ہے, ہے؟, ہے؟ پتا نہیں کیا قوم ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ بلکہ ایک میرا دوست ہے مر گئے بےچارے اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے بالکل بوڑھے آدمی ستر سال سے بھی عمر زیادہ تھی میرے خیال میں اور بڑی ماشاءاللہ اللہ بےچارے بوڑھے ہو گئے تو اینک شینک بھی لگاتے تھے تو ایک دن میں کبھی کبھی جاتا تھا ان کی خبر گیری کرنے کے لیے تو ایک دن میں گیا تو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 ابھی ابھی سید ابو بکر صدیق ہوئی ابھی ابھی تشریف لائے تھے میں نے کہا حضرت فلم چل رہی تھی یا اس وقت بند تھی جب حضرت ابو بکر آئے تھے تمہارے کمرے میں بد بخت فلم چل رہی تھی اور حضرت صدیق میں پاگل بناتے ہوئے کسی اور بے وقوف الو کو مرید بناؤ میں اتنا جلدی نہیں بے وقوف بنتا تمہارے آگے اور تمہارے یہاں فلم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 اناہ ال راجیوم کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے بس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مساس نے کہا کہ حضور یہ پچاس نمازیں کہاں پڑیں گے آپ جائیں حضور واپس گیا اللہ نے پھر اچھا دس معاف پھر آئیں کہ بھائی اب تو چالیس ہو گئی ہیں انہیں کہا نہیں حضور ہر جی پھر معافی مانگے چالیس بھی ادا اب علماء نے کتنی عجیب بات لکھی ہے ان نے کہا کہ یہ پانچ دفعہ حضور گئے پانچ دفعہ آئے تو علیہ اسلام بھی ایک ہی دفعہ کہہ دیتے یا حضوری ایک دفعہ معافی مانگ لیتے اور اللہ بھی ایک ہی دفعہ معاف کر دیتے تو نے کہا کہ دراصل اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کو ایک میں راج نہیں ایک میں راج میں پانچ دفعہ پھر میں راج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 ورنہ تو ایک دفعہ میں بھی معافی ہو سکتی آخر جب پانچ نمازیں رہ گئیں اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی پانچ لیکن لکھیں گے ہم پچاس لائے القول الدئی کہ میرے مدنی ہمارے ہاں فیصلے نہیں بدلے کر لیکن اب یہ ہے کہ امت آپ کی نماز تو پانچ پڑھے گی منجا اب الحسرت فلح اشر و لیکن ثواب جو ہے ہم ان کو پچاس کر دیں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 اسی سے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ نماز ہے یا روزہ ہے یہ پہلی شرائع میں بھی موجود تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے یہ ابتدائے شریعت میں سیدنا علو علیہ السلام سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سیدنا سیدنوسا علیہ السلام ہر زمانے میں یہ بات موجود کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو نماز تو معاج میں ملی ہے تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھاتے تو صاف بات ہے کہ نواز پہلے موجود تھی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 یہ چیزیں پیش کی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا اور باقی برتن جو تھے وہ واپس کر دیے تو جبرین علیہ السلام نے حضور کو مبارک پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ اخترت الفطرت ہے کہ آپ نے وہ چیز چنی ہے جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے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 اب حج پہ نہیں جا رہے تو آپ روزہ رکھ ایک دن کا روزہ ہے کون سا مشکل ہے لیکن جو آدمی حج پہ جا رہا ہے، اس کے لیے چونکہ محنت ہے اس نے دھوپ میں جانا ہے عرفات میں کھڑا ہونا ہے گاڑی نہیں مل رہی خیمہ نہیں مل رہا بسیں نہیں مل رہی وقت پہ انتظام نہیں ہو رہا غسل کا پانی نہیں مل رہا اس کے لیے اسلام نے اجازت دے دی, دی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے پر نہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ لے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سما عور جب اب مجھے پھر آسمانوں کی طرف یہاں سے حضور کا معاج شروع مکہ سے مسجد اقسہ تک کا جو سفر ہے اس کا نام ہے اسراء یہ میراج نہیں ہے یعنی گویا ایک تمہید ہے معاج لیکن یہ معاج نہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں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 اور اس کے بعد پھر لکھا ہے امبیا علیہ مصلاۃ تسلیم کے حضور کی اور اشتیاط بڑھ گیا اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے معاج کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ بیت المختش سے ہوئی ہے اور بیت المخت مسجد اقسہ میں ایک جگہ ہے سخرا اس کو کہتے ہیں سخرا تو بیت المختش ایک بہت بڑا پہاڑی یعنی ایک بہت بڑا پتھر وہاں پر سی رکھی گئی تو اب جب پہلے دور میں ہم چھوٹے سے ابتدائی دور میں کب کتابیں پڑھتے تھے تو بڑی عجیب سی حیرت ہوتی تھی کہ بھی سیڑھی پر آسمانوں کی طرف چڑھایا جانا تو ایک بڑا مشقت والا کام ہے کہ جب آسمانوں کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً زمین سے لے کر پہلے آسمان تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے یعنی اگر آدمی پیدل چلے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 اور اب تو خیر وہاں کے مسلمانوں نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اس کے لیے جامع منصوبہ بنایا ہوا ہے لیکن بس وہ کچھ کولڈ پرابلمز ہیں کہ لوگ اس کی جائیداد پہ مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے اس پہ قابض ہیں ان کا اٹھانا مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں کا تو حال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس مسجد کے لیے ہم گئے ماشاءاللہ تو کئی مین تک ان سیڑھیوں سے سلیٹر سے جانا پڑتا ہے کہ بھائی وہ اتنی اونچائی پہ ہے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 اس کے لیے ایسی سیڑھی ڈی بنانی کیا مشکل تھی کہ میں سیڑھی پہ ادور کھڑے ہوں اور بس آسمان پہ پہنچ گئی کون سا مشکل ہو جائے گا جس نے انسان کو پیدا کیا جس نے عقل انسانی کو پیدا کیا اسی لیے ایک حدیث پاک مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اول اب الماخل اللہ ثم خلق الدوات یعنی خلق النون ثم خلق العقل اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمائی اس کے بعد دوات پیدا فرمائی اور اس کے بعد عقل پیدا فرمائی اور اس کے بعد فرماتی وقال الجبار اللہ فرماتی ہیں کہ اعجب الخلق القل العقل کہ میری مخلوقات جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں نا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے میرے پاس وہ عقل ہے اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ عزتی و